وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق قطاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يَا أَيُّهَا النَّاسِ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَلِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويوثر لكم ذنوبكم ومن يتعل الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشبل مول محدثاتها وكل محدثة بداة وكل بداة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله عزیز سامعین اور محترمہ شام آپ آپ یہاں حاضر ہوئے ہیں تشریف لائے ہیں نیت کے اخروص کے ساتھ ساتھ ہماری نیت تحصیل علم ہونی چاہیے ہم یہاں نہ گلے کی صفائی سننے کے لیے آئے ہیں نہ کسی کی پیاری آواز کی وجہ سے آئے ہیں ہم یہاں رب الجلال کا علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں تو جو بھی یہاں آ کر کے اپنی ادار ساٹھ پیش کرتا ہے آپ بھائیوں کو پوری توجہ کے ساتھ اس کو سننا چاہیے ہم سب آج یہاں جمع ہیں ایک دن آنے والا ہے ہم سب قبروں میں ہوں گے پھر ایک دن آنے والا ہے ہم سب اسی طرح ربیعد الجلال کے سامنے کھڑے ہوں گے ربعد الجلال یوم یومدین اس دن کا مالک اس دن کا خالق مالک اور جزا کے دن کا ججمنٹ کے دن کا جج اور قاضی مالک بھی وہ ہے قاضی بھی وہ ہے پوری ستوتوں کے ساتھ پوری پوتوں کے ساتھ پورے پیارا کے ساتھ بندوں کے پیارا سین کر آج نی اور بدی کا پیار ہے اس وقت کوئی ہل نہیں سکے گا رب ربید جلال کے سامنے سارے کھڑے ہوں گے اگر ربد الجلال کرام کسی کے سی الٹے ہاتھ میں آمار نامہ دے کوئی نظر چرا کے سیدھے ہاتھ میں کر سکتا فرمایا بلے بازی ہی ہر ردار کی ذکاری کے بقدر اس کی پشت میں جنڈا ڈالا جائے گا آج رب العد الجلال کا دن ہے آج جلال کا دل ہے کوئی حرکت نہیں کر سکتا کوئی بات نہیں کر سکتا جس کے کمر میں جھنڈا گاڑا ہوا ہے وہ جھنڈا نہیں اتار سکتا آج اگر کسی کا اللہ تعالی نے جہنم کی طرف منہ کیا ہوا ہے صحیح بخاری کی حدیث وہ اپنا منہ جنت کی طرف نہیں کر سکتا کوئی کھڑا دہر نہیں سکتا لایا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا اللہ من لَهُ جانا ہلنا رلنا ہاتھ ہلانا قدم ہلانا تو بڑی حرکت ہے چھوٹی سی بوٹی زبان کی حرکت میں نہیں آتی کوئی بات نہیں کر سکتا اللہ جس کو اجازت ہے وہ بات کر سکتا ہے آپ بڑے آنے چڑھے ہیں سورج قریب ہے پسینے بی رہے ہیں جسم جلس رہے ہیں اور سب کو اس بات کی فکر لگی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا خوشی ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں جج اس وقت ہمارے مخالف ہے اس کی کیس کی تاریخ لے کے آ جاؤ اگر کوئی اچھا جج آیا واقف کار آیا اس وقت کیس کو لڑیں گے مالکیوں میں تین ہے جج بھی وہ ہے اور اگر خوش قسمتوں کے سامنے وہ زیادہ وہ رپیع الجلالی کرام اگر ان کا دوست ہو اگر ان سے پیار کرنے والا ہو اگر ان سے محبت کرنے والا ہو بتاؤ ان پریشانیوں میں اس کی خوشی کا کیا حال ہوگا جس کا اس دن کا جاجہ پڑا دوست ہو اللہ جلا دیتا ہے جناحوں بل اللہ جواب دیتا ہے نیٹیوں بل لیکن ہمیں انارا سے پتا کیا سلوک کرنا چاہیے ہمیں رب عدالجلاس سے محبت اور پیار والا سلوک کرنا چاہیے سکول میں بچے پڑھتے ہیں نا جو نکمہ ہو وہ سزا بھی پڑتا ہے فیل بھی ہوتا ہے جو اچھا ہو وہ جزا بھی پڑتا ہے پاس بھی ہوتا ہے ڈنڈا تو بڑی دور کی بات ہے اچھا استاد بچے کو مارنے کی بجائے کو ستاروں پہ چلاتا ہے آج اس نے اچھا گھر کا کام کیا ہے پانچ ستارے دیں گے آج اس نے سارا نکما کام کیا ہے چار ستارے ملیں گے گھر جاتا ہے بچہ جا کر کے سارا دن محنت کرتا ہے اما کہ سوجا کہتی نہیں اما میرا ایک ستارہ کم ہو گیا میں چاہتا ہوں کہ میرا وہ ستارا واپس آئے یہ نہیں میں نکما ہو جاؤں گا جھوٹ ٹھیک ہو جاتا ہے جو گورنے سے ٹھیک نہ ہو اس کو صاف ڈنڈے مارتا ہے وہ ڈنڈوں سے ٹھیک ہو جاتا ہے عزیز بھائی سزا جہنم جنت کی جگہ یہ تو دور کی بات ہے یہ بڑا حق ہے ہم جنت کی جمع رکھتے ہوئے عمل کرتے ہیں ہم جہنم سے بچتے ہوئے عمل کرتے ہیں لیکن ہمیں جو اللہ سے ڈیل کرنی چاہیے وہ یہ کہ سزا جزاد اور ابا دور کی بات ہے ہم تو تیری محبت کے تیرے محبت کو چاہنے والے ہیں ہم تو چاہتے ہیں تیرے ساتھ دوست ہی لگ جائے ہم تو دن میں پانچ وقت تیرے سے ملاقات کرتے ہیں تاکہ تو ہمارا چہرہ پہچان لے فرمایا آتے مت آپ سلام سلام کو عام کرو کھانے کھلایا کرو اور راتوں کو جب لوگ سو جائیں تو کچھ اٹھ کے اپنے رم سے ملاقات کیا کرو وہ سلو بلے سنیام تب خلو تن جب رب سے علیدگی میں ملاقاتیں کرو گے لوگ سو رہے ہوں گے تو اکیلا ملاقات کرے گا تو رب سے ایسی تو اچھی لگے گی اللہ تعالی جنتوں کا وار بنا دے فرمایا میرا بندہ صحیح بخاری کتاب الرق غارم کتابوں کے کاغذ صحیح بخاری کی حدیث ہے فرمایا لا ما تقرب الی عبدی بشیء احبب الی مما اقتربته میرا بندہ سب سے زیادہ جو میرا قرب حاصل کرتا ہے میری دوست کی حاصل کرتا ہے میرا مقرب بن جاتا ہے وہ میرا سب سے بڑا وسیلہ میرے قرب کا سب سے بڑا وسیلہ اور ذریعہ کیا ہے وہ فرائض ہیں جو اپ ادا کرتے ہیں فرضی نمازیں فرضی روزے حج اور خراب جو فرضی کام ہیں فرمایا ماتربائی نہیں آپ کی شعیل مسرت میرا محبوب وسیلہ جس کے ذریعے میرا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے وہ میرے پر آیا اجیت بھائی وہ اپنے بر سے آج کر کے یہاں سے جاؤ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے زکات ادا ضرور کریں گے روزہ نہیں چھوڑیں گے رب کے فرائض ادا کریں گے کیوں یہ اللہ کے قرب اور دوستی کا سب سے اللہ کا محبوب دی اور یہ بھی سنو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہم پر یہ فرائض عائد کیے ہیں ان کو بوجھ نہ سمجھو ان پہ رب کا شکر ادا کرو کیونکہ اگر اللہ ان فرائض کو ہم پہ بادبہ نہ کرتا تو ان کا وہی حال ہوتا جو ہمارے معاحر کا حال ہے کیونکہ کتنے لوگ تحدد پڑھتے ہیں نمازی ہی معاشرے میں پانچ چھ فیصد ہیں ان میں تحدد گزار تو ایک فیصد بھی نہیں ہے اگر یہ نماز افرد نہ ہوتی تو ان کا حال کہ کیسا ہوتا اور ہم سے اللہ کا محبوب وسیلہ چھوٹ جاتا اللہ کا کروڑ ہاتھ ہے اس نے ایسا وسیلہ ایسا ذریعہ جو اللہ کے قرب کا تھا اللہ کی محبت کا تھا وہ ہم پر فرض کر دیا اسی بہانے ہم اس کو ادا کر لیتے سے. اللہ اکبر کبیرہ فرمایا سب سے میرا محبوب وسیلہ وہ فرائد ہے اور فرائز پورے کرنے کے بعد لا جان ہوئے تو کر رہا نہیں نوازل بندہ نسلی عبادات کر کر کے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے فرمایا جو آدمی صبح صبح چار اچھے نواز کرتا ہے اس کے وقت میں ہر ار بار کام انہار اکسے دن کے شروع میں چار بچے نسلی اوپر لیا کر سارا دن تیرے کام میں نکالا کروں فرمایا جو آدمی من فی سبیل یومن فی سبیل اللہ جو رب کی راہ میں ایک دن کا ہوتا رکھتا ہے بآ وجہ جہنم سب کا اللہ اس کو جہنم سے ستر سال کی سب دور کروا دیتا ہے لا لوئی نواسل نسلی عبادت کر کر کے میرا قرب حاصل کرتا ہے حسطا حسطا کہ میں اس کو اپنا یار بنا لیتا ہوں جب وہ میرا دوست بن جاتا ہے پھر میں کیا کرتا ہوں میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کی اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے مطلب بندہ ہو جاتا ہے نہیں نہیں ہوتا ہے بندہ بندہ <laughs> ہی رہتا ہے رہتا لیکن دوستی اتنی پفتہ ہو جاتی ہے آپ نے کہتے اجی کراچی میں محمد تعلیم میں میرے کام ہے تمہارا تو بات ہے وہاں وہ کہتے ہیں ہاں ہمارا ایک بندہ وہاں ہے جا اس سے مل لینا چاہا کام ہو جائے ہمارا بندہ ہے کیا مطلب میرا بندہ ہونے کا کیا مطلب مطلب یہ کہ وہ میری بات موڑتا نہیں میری بات کی نافرمانی نہیں کرتا اللہ کا بندہ اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے کیوں جب اللہ تعالی حکم دیتا ہے وہ اسی طرح اس کو قرض دیتا ہے جیسے اللہ کا ہاتھ ہو اللہ کا کان اللہ کا اللہ اللہ اکبر پھر جب وہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کی دعا تو رد نہیں کرتا کیا ثابت ہوا مانگنے والا بندہ ہے دینے والا رب ہے اور فرمایا مجھے کبھی کسی کام کے کرنے میں ہچکچاہٹ نہیں ہوئی لیکن جب میں اپنے اس مومن بندے کی جان نکالتا ہوں تو مجھے ہچکچاہٹ ہوتی ہے یاد وہ کیسے فرمایا ایک طرف میرا وقت مقرر ہے میری سنت ہے میری چترت ہے میرا اٹل فیصلہ ہے اذا جا ہوں, ساتھ دوںنا ساتھ دوںنا جب اجل آ ہے ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی ایک طرف میرا یہ فیصلہ ہے اور دوسری طرف اس کی اور میری محبتیں اور کراہتے ایک ہو چکی ہوتی ہیں وہ موت کو ناپسند کرتا ہے میں بھی اس کی موت کو ناپسند کروں وہ بھی موت کو نا کرتا ہے میں بھی اس کی موت کو نا کرتا ہوں ایک طرف نہ کرتا ہوں ایک طرف میرا اٹل فیصلہ ہے اس لیے مجھے کبھی کسی کام میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوئی جتنی اس بندے کی جان کا کر کے مجھے سچا بےلہ میری اتفا کرو میرے نقشے قدم پہ چلو جہاں جہاں جاؤں جاؤ جہاں رکوں رک جاؤ جہاں بیٹھوں بیٹھ جاؤ جہاں چلو چل جاؤ مسجد نبی بناؤں تو مسجد نبی مجبع بناؤ صفہ کھولو تو سوفے کھولو وہاں سے تین سو تیرہ لے کے بجٹ میں جاؤں تو تم بھی جاؤ پتہ میں وہ ان کا یہی ماننا ہے نا میرے پیچھے پیچھے چلو گے یہ تم نے رب سے کیا محدت کرنی اللہ خود تمہاری خندک میں جاؤ تو خندق میں جاؤ اہد میں جاؤں تو اوہد میں جاؤ سر پھٹے تو خون بہاؤ سر پھٹے تو خون بہاؤ جیل کا بھی بڑے مجھے تو تم بھی کاٹو ان اذا ہوں میری تو محبت کا انداز یہ ہے جب میں بندے کو اپنی جماعت میں اپنی جماعت میں لینا چاہتا ہوں اس کا انٹیفارم کرتا ہوں اس کو اپنی جماعت میں لینا چاہتا ہوں اس کو, کو آزما کے دیکھتا ہوں کچا ہے کہ پکا ہے پھر اگر وہ پختہ نکلتا ہے مصیبت کی دبا دیتا ہوں اگر کچا ہو کے نکل جاتا ہے نور کی ہی ماں کو بندہ جدھر جاتا ہے میرا ناس میلہ حالا ہر بند کچھ برندے ایسے ہوتے ہیں جو جنت اور جہنم ایمان اور کفر کے کنارے پہ بیٹھ کے رب کی بال ہیں فینا صاحب ہو خیرون دے اگر میٹھا میٹھا جہاد چھلوٹ والا اکرام والا سب طرف سلام ہے بائک ایسا ہے ریل فیل ہے عزت ہے وقار ہے اتمانہ بڑا کچھ ہو جاتا ہے وہ ان آفابت کو سیکھنا اگر آزمائشہ آ جائے اگر اللہ اگلی کلاس میں تجھے لے جانا چاہے تیرا امتحان کرے ان کا وجہ ہی فیل ہو جاتا ہے ناکام ہو جاتا ہے پیچھے کی طرف جاتا ہے، خسرت دنیا بنیا میں بھی کیا آخر میں بھی دیا وزالی کا حل سلطان البین یہ بہت بڑی نظام فرماً اللہ اللہ تبارک یہ پسند کرتا ہے سم ہلدئی جو سودا کرتے وقت آسان ہوتا ہے ابھی بھائی فرما رہے تھے فراب فراہ شراب فراہ سودا حرام فراہ سودا حرام لوگ کہتے ہیں تو جائیں کدھر غریب ہیں پائی پیسہ نہیں ہے کیا کریں فرمایا میں رات اس بندے سے محبت کرتا ہوں جو خرید و فروخت میں بڑا آسان ہوا حفر حضر اللہ فرما رہے تھے جو سلوک بندہ اپنے بھائیوں کو اپنے بھائی کے ساتھ بیشراب میں خرید و فروخت میں آسانیاں پیدا کرتا ہے ادار دے دیتا ہے اس پہ سود نہیں لیتا اللہ تعالیٰ تو اس سے محبت شروع کر دے گا کتنی بدل اللہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ اللہ کے سامنے پیش کیا گیا اللہ نے اس کو معاف کر دیا اس کی وجہ کیا تھی کہا جب کسی سے پیسے واپس لینے کے لیے مطالبہ کرتا وہ اپنے غلاموں کو اپنے نوکروں کو کہتا ہے اس کو محلت دے دو اس کو معاف کر دو اس کو میرا دیا ہوا قرضہ معاف کر دو اس نے بندے کے سے خرچ کراف کر دیا رب نے اس کے سارے کر بھائی جو دوسلو بندوں کے ساتھ کرے گا وہی اللہ تعالیٰ تیرے پرمام اللہ اگر تو اپنے بھائی کی عیب جو ہی ایب پہ پر پردہ ڈالے گا اللہ ساری کائنات جمع ہوگی اولین اور آخری جمع ہوگے اللہ تیرے ایبوں پہ پردہ گا اللہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا بعض لوگ ایسے ہوں گے ہاں بھی سنا کیا کر کے آئے ہو یا اللہ یہ بھی گناہ کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا اچھا ساری تاریخ جمع ہے دنیا میں, میں میں نے تیرے گناہوں پہ پر پردہ ڈالا آج سب کے سامنے تجھ پہ پردہ ڈالتا ہوں تجھے معاف کر کے جنتوں کا بار بار اور کچھ ایسے بھی ہوں گے سورہ فرقان الا من و صالحا تو حسنات اللہ اکبر کچھ ایسے بھی ہوں گے اللہ کہاں بھی کام کیا تھا یہ کیا تھا یہ بھی کیا تھا ڈر رہا ہے کہ اب اس بڑے بڑے پاپ تو اللہ نے ذکر ہی نہیں کیے اللہ صلاح کا جا تو نے توبہ کی تھی میں نے تیرے سارے گناہوں کو ہوتیوں کے باہر بنا دیا پھر وہ کہے گا یادہ میں نے تو یہ بھی کیا تھا میں نے تو یہ بھی کیا تھا میں نے تو یہ بھی کیا اور جو آج دنیا سے دنیا میں رہ کر رب سے محبت لگا لیتا ہے اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ دوبارہ کا وارہ سے جس دوست کی دوستی کے ہم بے وفا نکلے گا بلا منوسا بے مبا فَإِنَّ اللَّهَ جو آج اپنے وعدے پورے کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفا کرتا ہے محبت کی فرائض کو ادا کرتا ہے, ہے، نوافل کی مشاہ کر دیتا ہے جو آج وعدہ وفائی کرتا ہے رب کے ساتھ تکو پر اور پرہیز گاری والا شروع کرتا ہے اللہ تعالیٰ مستقین اللہ کو پسند کرتا ہے اور دوسری طرف کون ہے فرمایا فرما اللہ اللہ تعالی نہ پسند کرتا ہے کراہت کرتا ہے دیکھنا نہیں چاہتا کون اور جو کنجوس ہو متکبر اور کنجوس کو اللہ دیکھنا نہیں چاہتا گلی محلے میں دائرات بولنے والا شور کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا اور فرمایا جی سچن بل بہن سا امام بہتری نے اس کو بیان کیا ہے رات کو مردار کی طرح سوچنا ہے دن کو بٹے کی طرح کام کرتا ہے اس کو اللہ بھاؤ نہیں کرتا کروں بھیا ایسی شکلیں آپ نے دیکھی ہیں ارے رات کو مردار کی طرح سونے والے دیکھے نہ ان کو پتا ادان کب ہوئی ہے نہ ان کو پتا تحج کب پڑی جاتی ہے نہ فرائش کا خبر ہے مرتاز کی طرح سوتے ہیں اور رات کو سارا دن گدوں کی طرح آگاہ فجر کے بعد جناب اخبار بیچنی ہے اور اس کے بعد لاشتا لگانے کا پھٹا لگانا ہے اور بعد میں جاب لے جانا ہے اور شام کو پکوڑے بیچ لیتے گدوں کی طرف فرمایا جی کو جن دن دل وہ ہمالارنیا جاہ دنیا کا علم حاصل کر کے کئی کئی جاب کرتا ہے دو گھنٹے ادھر چار گھنٹے ادھر دو گھنٹے ادھر مجاحت کہتا ہے آؤ جا جان دینا تو دور کی بات ہے کم از کم جان دینے والوں کے قدموں پہ چار قلم رکھ کر دیکھ لیں ارے جہاں وہ سوتے رہے بیٹھتے رہے اور مسرات میں پہنچ کے ایک مار کے دیکھ لیں کہتا جناب ٹائم نہیں ملتا ٹائم میرا باس بہت ہے مجھے ٹائم نہیں دیتا میں ہر وقت مصروف رہتا ہوں جی بچن بل گئی ہمال دنیا کا علم حاصل کرتا ہے آگے اس کو اللہ پسند نہیں کرتا اللہ اکبر فرمایا سارے کو مجنہ اور بہت سنا جنگ کی طرف جلدی کرو جس چڑائی زمین و آسمان کی چڑائی ہے تو عزت لمستین جو اللہ نے تکوے والے اپنے خوف والوں کے لیے تیار کی اللہ اکبر کیوں بھائی اللہ تکوے والوں کو پسند کرتا ہے بلا مافا بہلی بلّا کا فائن اللہ شکر مستقین اللہ تکوے والوں کو پسند کرتا ہے اور تکوا کیسے پیدا ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں الناس واجوین القید واسطرین اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے ان سے دوستی لگاتا ہے کہ اللہ محسنوں کی کیا تعریفیں ہیں وہ غصہ پی جانے والا لوگ کہتے ہیں میرا ہاکہ میں کیوں معاؤں آپ دیکھا محلے میں چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑے اور بچاؤ کا تب تک بتایا جا. جا. جا اللہ بھی معاف کرنے والا ہے اگر بندہ بھی معاف کرنے کی صرف اپنا لے گویا جلد کی صرف اپنا جا فرمایا جو لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں غصہ بھی جانے والے ہیں وہ مسف ہیں اور مشروں کو اللہ پسند کرتا ہے تکڑے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے اور تکوا کیسے آتا ہے یا بدو ربو تم اپنے رب کی عبادت کرو کے نام کی کالا بکرہ اللہ کے نام تھا اللہ کے گھر کا سجدہ رقو اللہ کے لیے پائی پیسہ اللہ کے لیے ہر قسم کی عبادت رب کی کرو یا اللہ کیا ملے گا او بدو روا تم اللہ جی کا تم تم اس نے تم کو بھی بنایا تمہارے بڑوں کو بھی بنایا یا نہ عبادت کریں تو کیا ملے گا تم میں بن جاؤ گے اور میں مستقیوں کو پسند کرتا ہوں اور جن کو پسند کرتا ہوں ان کو میں اپنے گھر میں جگہ دوں کیوں بھائی اگر آپ کے گھر میں آپ کے کسی رشتے دار کا قاتل آ جائے آپ اس کو اپنے گھر میں آنے کی جگہ دیتے دو دکتے ہیں یا اس سے کسی خیر کی امید ہو یا اس کے کسی شر کا خطرہ دھمکی ہو پھر تو ہو سکتا ہے دل کی رضا سے آپ اس کو گھر میں آنے دیتے اور جو رب کا ناپسندیدہ ہے وہ اس کو اللہ اپنے گھر میں کیسے آنے دے گا نہ وہاں کسی کی دھمکی جلتی ہے نہ رب کو کسی کی ویسے ضرورت ہے اللہ اپنی جنت میں ایسے کو کبھی جگہ نہیں دے سکتا جس کو ناپ دھمکا جنت ملے گی تو اللہ کے محبوب ہندو کو اور اللہ کی محبت کیسے آتی ہے تقوی کے ساتھ اور تقوی کیسے آتا ہے اللہ کی عبادت کر کے اور یہ بھی تاجر کی بات ہے بندہ اللہ کی عبادت کرے تو اللہ کا خوف اس کے دل میں آتا ہے غیر اللہ کی عبادت کرے تو غیر اللہ کا خوف اس کے دل میں آتا ہے آپ نے سنا ہوگا اجی اس قبر پر مسواک آتا تو, تو بادو بادشل ہو جاتا ہے ارے گیارہ گلاس دیتا ہوں گیارہ تاریخ کو دھوج کے اگر دس دوں تو بھینس مر جاتی ہے آگے سے کبوتر گزر جائے تو یوں ہو جاتا ہے اور رب کو تو ایک بھی نہ دے تو وہ تیری بھینس نہیں مارتا اور ابلیس اتنا کنجوس ہے کہ وہ گیارہ کو دس کر دے تو تیری بھینس مار دیتا کیا وجہ ہے جو ایک بھی نہ دے اس <سؤال> کی بہتیں ٹھیک مار اور جو گیارہ کے دس کر دے وہ کہتا ہے میری بہنس مر جاتی وجہ کیا ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کے دل میں بہت کا خوف آتا ہے اور جو غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کے دل میں غیرملہ کا خوف آتا اور جب غیرملہ کا خوف آتا ہے اللہ کا نہیں رہتا اور اگر اللہ کا خوف آئے اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا اللہ اکبر اور کیا احساط ہے اللہ کا محبت حاصل کرنے کے مان دین ہے کوئی مان والو تم میں سے جو آدمی جہاد کو چھوڑ دے جو جہاد کو چھوڑ دے جو اپنے دین سے مرتد ہو جائے اور دین سے مستد فرمایا خطمت نکڑ جب تم گائے کی دم پکڑ لوگے اور بےنا سوزی بہ سے آ کرو گے جہاد کو چھوڑ دو گے اللہ تم ذلت کو مسلط کر دے گا تم اللہ ذلت کو واپس نہیں لے گا حتیہ کر دے ہوا دین ہے تم یہاں تک کہ تم جہاد واپس نہیں آ گا دین کو اللہ نے جہاد کہا جہاد کو اللہ نے دین کہا یہاں بھی اگر تم مدت ہو جو جہاد چھوڑ دو اللہ ایسوں کو لے آئے گا جو جہاد کریں گے اللہ ایسے قوم کو لے آئے گا جو اللہ سے محبت کرتی ہوگی اللہ ان سے محبت یا اللہ ان کے کیا اور ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں فرمایا سے نالم مومنی آپس میں نرم ہوں گے ایس سالم کافی کافروں پہ سخت ہوں گے اور اسجی کی بات آج آج ہے جو مومنوں میں شرط ہوتا ہے مومروں کو شکر کیا کرتا ہے رفیص میرے محبوب بندے وہ ہیں جو اللہ قلعہ میں جہاد کرتے ہیں ان اللہ عمو کی ملامت نہیں ڈرتے یو شفت اللہ بنیادی محسوس اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں جو سب بنا کر کے رب قرآہ میں کتاب کرتے بحسن حجی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمیوں کو اللہ محبت کرتا ہے تین آدمیوں سے اللہ محبت کرتا ہے نمبر ایک بندہ کتانوں کے لیے میدان نے کیا میدان سجا سفے بنی فرمایا اپنے یگس کو نہ رہو اپنے سینے کو دشمن کے سامنے گاڑ دیتا ہے بادشاہ نہیں ہے ہے نہیں دار دیتا ہے کہ یا وہ شہید ہو جاتا ہے یا ہم جاتا فتح نہ سنواتا ہے اس کی پتہ محبت کرتا ہے دوسرا بندہ جس کے گھر میں قریب کوئی پڑوسی ہو وہ اس کو تکلیف دیتا ہو اور اس کی تکلیف سے صبر کرتا ہے حت کے یا سبر کی وجہ سے یا موت کی وجہ سے ان کی ریبی ہو جاتی ہے وہ صبری کیا جاتا ہے وہ لڑائی نہیں کرتا مقابلہ بازی نہیں کرتا فرمایا اس صبر کے بدلے اللہ تعالی کی محبت کا وارث اللہ باہبار. اور فرمایا اللہ اور کت سے محبت کرتا ہے المومن القبی خیرن المومن ال کمزور مومن سے اللہ مضبوط مومن سے زیادہ محبت کرتا ہے ایک بندہ کمزور مومن ہے ایک تکڑا ہے جہاد کرتا ہے تربیت لی ہوئی ہے سارا آسا کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ زیادہ محبت کرتا ہے وفیق کنجن خیر اگرچہ ہر ایک میں ہر ایک میں خیر ہے لیکن جو آدمی جہاد کے تربیت کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ زیادہ محسوس کرتا ہے اور جو یہ نہیں کرتا اس کے ساتھ اللہ تھوڑی محسوس کرتا ہے یہ اس وقت ہے جب کتاب نہ ہوا ہو لیکن جب کتاب فرض ہو ہو کرتے ہیں یا کیا رقم او مومنو تمہیں کیا ہو گیا اذا قیل لکم فی رقم اللہ جب تمہیں کہا جاتا ہے نکلو تم زمین کی طرف بدل ہو جاتے ہو ابھی تمہیں دنیا میں آخرا سماج مطال دنیا تلیم اللہ تا یو ایل مزہ بنا لی اگر نہیں نکلو گے اللہ پٹائی کرے اور کسی اللہ محبت کرتا فرمایا دنیا یوسف و اور دنیا کے مار سے بے رنگت ہو جا دنیا کے مار سے گنی ہو جا اس کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھ اس کو دنیا کا مقصد نہ بنا اس کے پیچھے مت بھار اللہ تعالیٰ exactly. oh. oh. uh. okay. تو سے محبت کرنا چاہ دنیا یحبک اللہ از ہد ماسی اے جنس یحبک الناس اگر دنیا کے مال و املاد سے تو بے رضبط ہو جائے گا اللہ تو سے محبت کرے گا اور اگر تو لوگوں کے مال و املاد سے بے رضبت ہو جائے گا لوگ بھی سے محبت کرنا چاہ تو بھائیو تقوی والے سے اپنا محبت کرتا ہے احسان کرنے والے سے محبت کرتا ہے یہ سادھون اکال محیض آپ سے ہیلتھ کے بارے میں پوچھتے ہیں ہوا عدد، یہ بیماری ہے اس حالت میں اور کچھ علی گڑھ رہا کرو بلا من اللہ, اللہ, اللہ پاکی حاصل کرنے والے سے محبت کرتا ہے اب آپ چیزیں بول رہا ہوں بھائی مزدور صاحب تم مسجد کی اجن لگا رہے تو نماز کیوں نہیں گا جی میرے کپڑے پلیز ہے نا ارے تو جن. ہر وقت پلیز ہی میرے کپڑے پرید ہیں رسول اللہ صلی, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں راستے میں ایک قبریں آئیں آپ کی سواری ڈل گئی آپ نیچے اترے فرمایا کون جانتا ہے ان کمروں والوں کو کہا میں جانتا ہوں یہ اہل جاہریت کے زمانے میں مرے پڑے دفن ہوئے فرمایا ان کو عذاب دیا جا رہا اور کوئی بہت بڑے مسئلے میں عذاب نہیں دیا جا رہا دو جرم کے زیادہ وعدے تھے ایک یہ کہ یہ چگلخوری کرتے تھے ادھر کی بات ادھر ادھر, ادھر, ادھر لوگوں کو لڑاتے تھے اور دوسرا سب یہ ہے کہ یہ پیشاب کرتے وقت پیشاب کے چھینٹوں سے بچتے نہیں ایک, ایک دروازہ لا اسپتروں میں بو رہی پیشاب پخانا کرتے وقت یہ باپہ نہیں ہوتے تھے. اور آپ ادھر لے کے بغیر دروازوں کے لیے اور پیشاب کے شیطوں سے نہ بچنا یہ باعث اضابع قبر ہے اور جو پاکگی حاصل کرتا ہے ان چیزوں سے بچتا ہے فرمایا ان اللہ حضب القوابین اللہ توبہ کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے کوئی حضب المضرین اللہ تاکیدگی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ہمیں ارد کر رہا تھا تکوا کیسے حاصل ہو رہا ہے اللہ کی عبادت کر کے یا یہ ندی نہ بنو علیکم علی کما کتب علم ندی امین کب لکھوں ڈال رکھو میں نے روزے اس سے فرض کیے تاکہ تمہارے اندر رب کا خوف آ جائے نہیں اناج اللہ علوم اللہ کے پاس نہ جاتا ہے نہ اللہ کے پاس خون جاتا ہے قربانی کا اللہ کے پاس تو آپ کے دل کا تکوا جاتا ہے قربانی رب کا خوف پیدا کرے نماز رب کا خوف پیدا کرے روزہ رب کا خوف پیدا کرے ساری عبادات رب کا خوف پیدا کرے اور جب عبادات کے نتیجے میں رب کا خوف آئے اللہ تو سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں لیکن بھائی آخری بات کہ ہم روزوں پہ روزے نمازوں پہ نمازیں پڑھتے جا رہے ہوں شابان میں ہم بے نماز شوال میں بھی بے نماز شابان میں بھی کم تو دیں چوال میں بھی کم تو لے رمضان میں ہم بھاجی اور رمضان میں مستوں میں جگہ نہ ملے رمضان اور عید والی رات ہی نمازیں گئے بولتے ہیں اس نماز نے تیرے اندر تقوی پیدا کیا اس روزے نے تیرے اندر تقوی پیدا کیا فرمایا من رمضان مدان ای مانو ما نہ من دمبے جس نے روزے رکھے جس نے قیام کیا ایمان ایمان کی حالت میں سے اپنا محاسبہ اس کے اللہ محاسم کرے محاسم اپنا محاسبہ کیا ہے جس طرح ایک شیخ کھیل کرتا ہے اور پیسے کو گن گن کے رکھتا ہے کون سی چیز ختم ہو گئی کون سی باقی رہتی ہے کتنا نقصان ہوا کتنا نقصان ہوا اسی طرح نیکیاں کمانے والا بھی اپنا محاذ سات سال عمر ہو گئی چالیس پینتالیس سال میں نے روزے رکھے کیا میرے دل میں رب کا خوف آیا کیا میں نے ملاوٹ چھوڑ دی کیا میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا کیا میں نے کم تولنا چھوڑ دیا اگر تیرے روزوں نے تجھ پہ دنیا میں اثر نہیں کیا اللہ کا خوف پیدا نہیں کیا تو یاد رکھ کے عمرت والے دن ان روزوں کا کوئی فائدہ نہیں فرمایا مل جو ملے چلا ماپ نہیں چھوڑتا خلافے چلا کام نہیں چھوڑتا چلے چلے جب سی دشا ہوا شرابا رب سنا کو اس کے بھوکے ویست کرنے کی, کی کوئی بول رب کہے روزوں میں حلال کی چھوڑ دے روٹی ہے نا اور پانی حلال ہے نا نکاہ کی ہوئی بیوی حلال ہے رب کہے روزے کے دن میں حلال چھوڑ دے تو, تو چھوڑ دے رب کہے روزے کے دن میں حرام چھوڑ دے وہ تو نہ چھوڑ دے رب کہے حرام چھوڑ دے تو نہ چھوڑے کان تیرے گناہ کرتے رہے آم تیری گناہ کرتی رہے زبان تیری جھوٹ بولتی رہے گناہ رب کے کہنے پہ نہ چھوڑے رب کے کہ کہنے پہ حلال چھوڑ دے پہ نہ تیرے روزے کا دنیا میں پیدا ہے سب کو پیدا نہیں کیا نہ تو سے رب کی محبت پیدا ہوئی اور نہ اس کا آخر سفر. لیکن اگر ان کا صحیح فائدہ اٹھا جائے ان رمضان کو سارے جسم کا روز کے فائدہ اٹھا جائے یہ اللہ کی عبادات کی بہت مہینہ ہے انشاءاللہ عبادات کے نتیجے میں رب کا خوف بھی پیدا ہوگا اللہ کی محبت بھی ملے گی دنیا میں بھی فائدہ دے گا آخرت میں بھی فائدہ دے گا اللہ تبارہ کا تعالی جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق کا رائے فرمائے تو ہمارے